السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ راشدین کا چوتھا حصہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے جی ہاں اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد دنا علی المرتضی رضی اللہ انہوں کی زندگی کے خوں چکا واقعات انہوں نے خلافت کے چھ مشکل ترین سال کیسے گزارے انتہائی دلچسپ انداز میں وہ لوگ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 آپ پر ایمان لے آئی تھی یہ بھی آپ سے حد درجے محبت کرتی تھی انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے چار یا پانچ سال بعد وفات پائی سیدنا پانچ برس کے تھے ملک میں پڑ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا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 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آگئے حجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا حجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی علی سے کر دی اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں فروخت کر دی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 اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے بدر کی لڑائی میں سیدنا علی بھی شریک ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کے لشکر سے اطبا شعبا اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا مسلمانوں کی طرف سے بھی تین انساری جوان آف، معوز اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم میدان میں گئے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 کے ساتھ رہے. غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر ابد نے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 انہوں نے دوسری بات پیش کی مسلمانوں سے مت لڑ واپس چلا جا اس نے اس سے بھی انکار کیا تب سے یہی اللہ عنہ نے گرج کر کہ مقابلہ کر لے اب دے ود یہ سن کر ہنس پڑا کہنے لگا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی ضرورت کرے گا یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا تم کون ہو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 علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی وہ زخمی ہو گئے زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبدیوت پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نارے تکبیر بلند کیا اب عبدیوت کے کچھ ساتھی آگے بڑھ لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے بھاگ نکلے. ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ انہوں کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا پھر آپ تین ہزار مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے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 کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں بتایا گیا ان کی آنکھیں دکتی ہیں آپ نے انہیں بلایا آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا اس قلعے کا حاکم مرحب تھا یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک سیدنا علی قموز کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار بند بہادر تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شولوں کا مقابلہ کرنے والا سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا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 کئی سال کے بچے بھائی ایک دوسرے سے ملے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. ان میں علی بھی شامل تھے عمرے سے فارے ہو کر مسلمان تین دن بعد مکے سے نکل آئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے غذبۂ مورتا میں آپ کے بھائی جافر بن ابھی طالب شہید ہو گئے تو آپ کو بہت سدما ہوا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 کے قبیلہ بنو تع کی طرف روانہ کیا وہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے اس لڑائی کے بعد مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی اور بیٹا ادی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اسے روکنے کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود تیس ہزار فوج لے کر روانہ ہوئے. بعض منافقین نے علی کو تانا دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں گئے اس پر انہیں رنچ ہوا ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے لشکر تک پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی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 اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ حمدان کو اسلام کی دعوت دیں وہ گئے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا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 سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے چھ صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان چھے میں سے کسی کو خلیفہ بنا ان میں ایک نام علی کا تھا دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا باقی چار نام یہ تھے سعد بن ابی بکاس عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف دو نام رہ گئے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 جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے مدینے پر چڑھائے تو علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کیا. وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے کوفے اور بسرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی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 اس پر ہزار ہا مسلمان سیدہ عائشہ زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے اس لشکر نے بسرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بسرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلحہ کی کوشش شروع کر دی دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ دیا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 چنانچے اس زمانے میں کوکن بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا یہ اس وقت سندھ میں شامل نہروان کی لڑائی کے بعد سید کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی معاویہ اور امر بن آس تینوں کو قتل کر دیا جائے ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا چنانچہ اس کام کے لیے تین آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن آس کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمر بن آس اس روز بیمار تھے۔